حضرت سیدنا النا موسا کلیم اللہ علیہ نبی جنہ و علیہ اللہ کی خدمت عظمت میں ایک شخص حاضر ہو کر گزار ہوا اے اللہ کے پیارے کلیم السلاۃ میری دیرینہ خواہش ہے کہ میں جانوروں کی بولیاں سمجھنے لگوں گرم فرمائیے اور مجھے جانوروں کی بول چال سکھا دیجیے حضرت سیدنا اللہ موسا کلیم اللہ علیہ نبی جنہ و علیہ صلاح والم نے اس کو سمجھایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر نہیں مگر وہ مصر ہوا آپ نے اس کو ضد سے باز لینے کی تلقیم فرمائی کے ضد نہ کرو تمہارے لیے یہ مفید نہیں ہے لیکن وہ برابر اسرار کرتا رہا کہ یا کلیم اللہ آپ میرا شوق پورا کر دیجئے مجھے مایوس مت کیجئے حضرت کلیم اللہ علیہ نبی جناب علیہ صلاح و نے اس کو مزید سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں حکمتیں ہوتی ہیں انسان جو جانوروں کی بولیاں نہیں سمجھتا اس میں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 ایسا ہی ہوا بیل واقعی دوسرے روز خریدار کے گھر پہ جا کر مر گیا یہ بڑا خوش ہوا چلو میرے سر سے بلا ٹل گئی ادھر کتے نے مرغے سے فریاد کی کہ دیکھ تھی نے کہا تھا بیل مرے گا مرے میں بیل کی بوٹیاں کھانے کو مجھے ملے گی مگر میں تو بھوکا ہی رہا ہوں. مرغ نے کہا کہ یہ ہمارے مالک کی غلطی ہے کہ اس نے اپنی بلا دوسرے کے سر پہ ڈال دیا اب کل اس کا گھوڑا مرنے والا ہے تو تجی بھر کے اس کا گوشت کھائی تو مالک نے یہ بات بھی سن لی اور سمجھ گیا اسی روز اس نے گھوڑا بھی بیچ دیا چنا کے گھوڑا بھی دوسرے روز خریدنے والے کے گھر جا کر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 تمہارا بچنا ناممکن ہے جو بات تمہیں اب معلوم ہوئی ہے وہ مجھے پہلے سے ہی معلوم تھی مگر تم بہت ضد کر رہے تھے میں تمہیں زد سے باز رہنے کی تلقین کرتا رہا مگر تم نہ مانے اب مرنے کے لیے آخر کار واقعی دوسرے دن اس مالک کا بھی انتقال ہو گیا میرے پیارے پیارے اور کے سائی بھائیوں اس مصنوی کی سبق آموز حکایت میں ہمارے لیے بے شمار مذہبی پھول ہے اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے اس کی طرف سے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 بندے کی جیب کٹ جائے تو وہ چیخ چیخ کر سر پر آسمان اٹھا لیتا ہے کہ میری جیب کٹ گئی میرے پیسے چور لے گیا ڈکیتی ہو گئی حالانکہ اس کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ہو سکتا ہے جو چھری میرے بدن پر چلنے والی تھی وہ جیب پر چل گئی جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کا ذہن رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اس سے بڑی بڑی مصیبت سے بچ گئے.